اور کیا انہوں نظمیں میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا اور وہ ان سے زور میں سخت تھے اور اللہ وہ ناؤ جس کے قابو سے نکل سکے کوئی شی و ہے اور نازمہ میں بے شک وہ علم و قدرت والا ہے